حكي <تصفيق> الحمد لله اللهم صل على رسول الله الكريم امين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سلام دو سلام عالم کلاس بلو محمد اشرف شاکر شاہ آپ کا ہوتا ہوتا بار بار لا میں اپنے علاقے چھٹی رکھے میں گھر نہیں دوست ضرور تو آئے نا مشروب کہتے سن جی اتنے سات اٹھ بارہ دے بٹا سات ایک بارہ نہیں دیں گے یہ کہہ کے میں ٹاس دیکھا یہ لاہور ہے یہ سارا مرکز ہے خیر جناب ایک ایسا موضوع سنا لگا تمام دوستوں واسطے سوائے انہوں نے جنہیں میرے کو سنیا باقی سب واسطے نو بالکل نیا ملا اگر میں یہاں آکا کہ ہر جملہ نواں ہونا جو ان شاء اللہ ہوگی بہت عمومان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحت بھارت اور ان میں سے صوفیاء کی ترتری تیسری جگہ سے میں موجود آ رہا ہوں پہلی آر آبادی فروخت بات بیان ہوئے دوسری وارٹی پورے ہوئے تیسری بار جناب اللہ اللہ. اس سے مناسبت رہا آج قیمت لگی آیت تو ہی موجودہ سر تین حافظ عالم اور آشق حافظ حافظ قرآن عالم قرآن عاشق رب رام تین وارث میں ان تینوں پھر آشکا دی برتری اور انہوں دی عظمت جہی ہے انہوں دیکھا جی اللہ سونے فضل ل مذہب حق ہارے سنت و جماعت حقانیت کے میں ہے حقان نیت کیرشا فرشاں اللہ سال نے anyway, کوئی مذہب مذہب جوڑا جس مذہب کی سجاقت واسطے پرانے مجید کا ایک ایک لفظ گوایا خیر تین وارث نے انہیں کیوں نبی اکرم نورے مجسم اسپند اللہ علیہ وسلم مسلم دین تین سفا مبارکہ نے جنگ آئےت قائم اشارہ ملتا ہے یتلو علیہم آلے ہم آیا کے رسول اللہ دی آیات دی تلاوت فرما تلاوت کا تعلق ہوں الفاظ اور ناز راوت الفاظ بھی ہوتی میں بزرگوں کی الفاظ کی بجائے نظم بول درانے در وجیت کے لفظوں واسطے نظم اس واسطے بول دین کہ نظم کا مانا ہوں موتیا نڑی چکرو لفظ کا مانا, دا مانا ہوتا ہے سٹنا لوگ بھی چاہے نیت نہیں ہوتی لیکن مانا پایا جائے نظم دیکھنا گوائن سمجھو قرآن الفاظ موتی نے جیڑے لڑیے چوئے ہوئے تو نظم آخ لفظ نظم آخر کوئی مطلب کسی کو سمجھا الفاظ دینار تعلق ہوتا ہوں کہوت کا پڑھنا الفاظ ہی پڑے نمبر نا قرآن تلاوت تعلق الفاظ کا اور دوسری شفت جو سب کی ہم نبی پاک کرتے ہیں پہلا تلاوت کر ہیں قرآن بھی الفاظیں قرآن کی خلاوت فرما دوسرا جو سک کی ہم ان کو پاک کرتے ہیں تو باقی کا تعلق ہوں دل لال تزکیا پاک کرنا توجہ پاک کرنا تزکیا اونج مانا پاک کرنا کسی بھی شہر لیکن جس میں تزکیا شریعت کی زبان چ بولیا جانتا ہے تو اس اسلے مراد کی ہے پاک کرن کرا دل پاک ہون ہوا دل یعنی یہ دا مطلب ہے پاک کرنا ہاتھا نے نہیں پانی نے نہیں دل پاک ہونا اس پاک دل نے اگوں نہ پاک دل پاک کرنا تجکیے کا تعلق دل نہ ہوا تلاوت کا تعلق الفاظ ن تزکیے کا دل نہ وجوہ بہم کتاب وال <وَالْحِكْمَة> حکمت تیسری شہ ہے قرآن میں معانی اور آحکام کی تعلیم تعلیم کتاب و حکمت بھی. اس کا تعلق کے یہ ہے علم ہو گیا علم دا تعلق اقل نہ ہو گیا ہاں علم کا تعلق تعلیم کا تعلق معانی اور حکام نال تعلیم کا تعلق معانی اور اور تین شفت ہو گئی تلاوت اس دا تعلق الفاظ نالکیا اس دا تعلق دل نگ تص کیا جڑا اس کا تعلق ہے رب رحمان عشق تو عشک دا, دا تعلق کا تعلق کال ہوا دل لوڑو دل نال تعلیم دا تعلق معانی اور احکام ہکام تین شفتہ نبی ہو گئی تلاوت تزکیا تعلیم تین ہی وارث بن دے تین ہی پہلے بار ہلاوت والے تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمند تھہ پتہ ہے رسول کی تلاوت کتنی بے مثال تلاوت ہوئی ہے رسل کی دے انہوں دے, دے الفاظ اترن اور الفاظ رزول الفاظ کا ہوں گا اتر تعلق الفاظ ہے الفاظ اترتے رسول کے معنی مطلب سمجھایا جل د تعلق ہے عشق وہ نہ سمجھایا ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہے بہت ہی ابتدار اور مشکل ہوتی ہے جس لے کے ٹرتا پھر سوکھا ہولاوت کا تعلق کھڑے ہوا الفاظ دا کا دا تعلیم دا مہانی اور احکام دا سدکے جاگا اس راز کریم نے اس خاص کریم نے ان تین محل بنا تلاوت کا محل ادھر تعلیم کا محل یا ان چاہو کہ الفاظ محسوس کرنے اور مہانی آکام محسوس کرنے قدرت نے اقل بنایا اور عشق درد سوگ واسطے اس راج پاک میں دل بنے دو چیزاں ان تین چیزاں کا محل میں درد سوز اور عشق واسطے کی بنے دل الفاظ سے مارنی واسطے تعلیم کا تعلق عقل کے ساتھ ہوتا ہے عشق کا تعلق یہ <تصح> کیفیات نفسانیہ میں سے عشق درد سوز جڑا ہوتا ہے نا یہ دل دی کیفیات چو ایک کیفیت ہے اقل کی کیفیات چو رب العالمین نے بنایا علم تعلیم اقل واسطے سمجھ آ رہی نہیں सुस्त सुस्त लगते पाए मैं हम इंशाला वजी चुपना ही मुर्दा को जरा बैठना होंगे ना अगला है, है कि पता नहीं इटा पेड़ी बुला पड़ी फिर जी गल आनी होंगी टूर जी जे अगले होश अपना कायम रख सुबह ना कि लोग फिर यह नहीं निकलना सीने चौमाल के चर्चा سمجو ہے ہن مانڈ ویخو تلاوت ہندی زبان نال ہے لیکن کلاوت کا تعلق جنہیں الفاظ لا رہے وہ محفوظ رقل ہے یہ تعلیم کا تعلق مان احکام کام نال ہے مان یا کا محل اللہ تعالی نے اقل نسکی کا تعلق دل نہ عشق درد سوز اللہ تعالی نے دل واضح بنائے بال موٹے گا اقبال فرماؤں برا نمان برا نمان لڑا دل کی خرابی فرمایا ملنا چگڑنا تمار ہے میں فرق دل کی خرابی سیرت کی اگر فرق दिल उजाड़े उजाड़ी महाल करते चलाकी अकल न छात्र के चलाक बना लेंगे और दिल दी दुनिया उजाड़ लेंगे की मतलब इकबाल इशारा मारिया तालीम का तालुक अकलारे इश्क का तालु दिल फरंगाली मिल सकती है पर इश्क की तो उनको नहीं लग सकती فنکاری اقل ہے ادھر میں جانا چاہتا سب قربان جا سونا نبی صلاحم دنس آپ مبارک اجمول بہور سی سب سمندر اترن کی واری آئی ہے دلے مستفا جی واری علم آئی ہے اگر دل مستفا ہوئے جی اشک کی واری آئی ہے ایسے ہی سارے سمندر اللہ تعالی نے اتنے جمع فرما دیتے سن ہر سرکار دے وارث جدو بڑے چوتھی شہر ہے جنہوں حکومت آدمی تبھی سونا حاکم بھی سی لیکن اللہ تعالیٰ نے علیہ کیوں بیان نہیں فرمایا دو بار ہو سکتی ہے نبیست نہیں ہو سکو نہیں فرمائی हम संजा वास होने नवी सिंग ला लाल ने अपने सीनेक जो फैसला है बरतन आपो अपने कई ऐसे खुश नसीब सन जिन्ह नबी पाक दिन तीन विरासतों सीने महबूद किया नमी दे चार यार ने जिन्हों सब तो पहला सिद्धि اللہ دولت امانت دوسرے میں چوڑی نہیں آ سکی اگر یہ وجہ کسی سننی ہوگلے دن میرا موضوع پرسوں لگا ہے وہ لوگ میں ادھر نہیں جانا چاہتا رات اتنے بیٹھا لیکن سن کے جا تین ایسے سی نے جنہیں تیناسوں نو محفوظ کی تین امانتوں محفوظ فروایا وہ نبی باد منل ایسے جنہیں اگا وقت گزرا ہے اگاں جی جی وقت لگا ہے بھانڈے بدلنے شروع ہو گئے پھر ان آ گئے کئی پہلی دوسری دو نسی آخری دولی ایک پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار میں بارش بات کے اندر تقسیم ہو گئے کوئی کلا حاصل بن گیا کوئی آلم بن گیا کوئی کلا عاشق ہو گیا <تصفح> <تصفح> دولت بخشی اس طرح کنیا مانتا محفوظ کی اس طرح کے بہت ہی تھوڑے اٹھے تھے چاہتے ہیں آلہ ہضرو نے دادا جی وہ لوگ نے جہے अल्फाज की विरासत भी महफूल करके इम की विरासत भी महफूल करके इश्क की विरासत समझो है इस तरह में छोड़े ने शहादा में फौजे सन ये तिने विरासतों में महफूस करने वाले گھٹ دے گئے گھٹ دے گئے گھٹ دے گئے اگا شربت لے پیا پھر رمانہ ہر بہت تھوڑے رہ گئے سینیاں سی رب واہ لگا شریف مولا نبی دیا تین امانتوں برستیں پیر جگ رہا ہوئے لیکن ہو سکتا کلا حافظ عاشق آشف ہوا عالم ہو حضرت سلی سب عشق سیکھنے کو سیکھنا سی نبی کی شریعت کے مسلے معلوم ہویا یہ ہو سکتا ہے اللہ والے پیارے سونے کا درد رکھنے فرمائی الاسری مولا ہوا دنیا کے اندر اے نہ سمجھی علم تو بغیر آشق نہیں ہوتے عشق کا تال مل سے ہے قدرت والا عشق جی تو لمبے دے تو جی علم نہ بھی آئے عشق رہ سکتا ہے حافظ میں نہ عالم میں نہ عاشق ہوئے درد کے سرو کا پگڑا ہو ہو سکے کنیا نو جمع کرنا بہت مشکل بہت اور سال بدل لیا سمجھ آ گئی کہ نہیں آگے اتھے ہو بیان فیر شان اچی کیوں حالت بھی ہیں حافظ بھی ہیں اور آشکی لم یہ وجہ ہے کیوں شان ہے سو علی ہزیری ورگے فقیر کیوں اچی جی شان رکھ رہے ہیں اس واس اچی شان رکھ دل دوسو سارے پتن بادشاہ اقل وزیر دل بادشاہ یہ الگ اقل وزیر दिल बादशाह इश्क कि दिल वाले हूं दिल, दिल, दिल बादशाह होया सारे बदन का दिल वाले बादशाह हो गए सारे जग के سیے راہ پاؤں اگر عشق نہ آوے علم بھی گمراہی اقل بھی گمراہی عشق دا یہ جب دل آ جائے دل میں بھی سیدھا کر سڑتا ہے اقلو بھی سیدھا کر سڑتا ہے علم بھی سیچے راہ پا سڑتا ہے بندے رحمت بن جاتا ہے اکل بھی رحمت بن جاتا ہے سا قلم اقبال فرماجی آبھا قلم بال فرما اکلو دلو سے جس جس چکلو جی ہے نہ ہو سر ہو جی کا دے دس دل بھی سشک پوچ نا عشک اگر انشک کی دولت نہ آوے علم بھی پکا چھڑتا ہے اقل بھی میرا در کر چڑنا اس واسطے اکل تے علم والوں جے کوئی عشق والا لب جائے ان شاء کتنے آنا دل یہ سارے بدلنا, بدلنا بادشاہ تا کر کے قدمہ اس مولوی محمد ملاز علی اسلام کی امریک یہ تھوڑا جہیں ہٹتے دل والے کل بس پتا نہیں ان کو چاپی ہوگی مولانا محمد امر اچروی صاحب سن شاہ صاحب کرما والے کل چلے گئے کو پاس کرتے آپ نے پوچھا موبلی جی ارد کرتے ہیں سونے دشمنی ہارا وا تکلی کار اصلا رکھنا پہنا ہی فائدہ دار آپ سمجھ گئے کمزوری ہے آج فرماندے نے مولوی جی آ سا ڈیگا جہا ڈنڈا لے لو جی رکھتے ہو کہ دشمن ابھی نہیں آ سکے जीवा जीवा जीवा। आपने वे लिया हाल कोई खरीय मैल गैर दिख जाए आया सा जो जकी है वो नबी की विरासत पा करने लै बैठे सर निगाह फरमारी दिल चो असले का भरोसा कट दिता ہوں صرف رب کا بھروسہ رہ گیا مولانا محمد عمر شرمی صاحب رہے مولا نے زندگی بھر آپ ہی بہت گئے کوئی مار نہیں سکیا مار کوئی نہیں سک اور سن کے جا اللہ دیا بندے قلم یہ گل پیا کرکل بھی سیدے روش پاؤد دل تیرا سوچ تیرا و دل و مرشد او والی ہے اگلو نگاہ کا ہے عشقی عشق نہ ہو شروع ہوتی پتلے اللہ شریف شریک مولانے جس مذہب عشق والے رکھے اکر بھی سی کر کے مذہب کو سوائے اسلام دی صحیح خدمت نہ, ہے نہ کرنی ہے کیونکہ کیشک والے, والے سوائے دنیا کو لاپتہ کریں يا رب تكبير لبيك لبيك لبيك لیکن فضائ صاحبہ امام احمد بن امن کتاب کے اندر تخت بن عبداللہ <سؤال> اللہ موزن موزن تابعی فرماتے ہیں ان کا قول ہے موقوف روایت آپ فرماتے ہیں صدی کے اکبر تو سارے کو نمازارے ہوئے جگہ ابھی نہیں نکلیا جاپا لیا اے اللہ تعالی نے جنوب سردار کا فرمایا ہے سلامت اور درد پیدا کیونکہ فرشتوں نے معرفت ہوئی ہے محبت ہوئی ہے فرشتے درد تو خالی میں محبت ہے معرفت ہے پر درد نہیں کیوں درد کرنے تو بڑھ رہے کیوں انسان کو درد مل کہ مار سے پیدا تھوڑی عماری گل کرا ہوں یہ مکھن والے ہزار معلوم ہوں گے کنت کے سبب علت اور کے درمیان واسطہ نہیں ہوتا سبب اور کے درمیان علت کا واسطہ ہوتا ہے محبت مثال دین ماں پتر ماں سینے پتر کا پیار کھڑا باپ کے پیلے پتر کا پیار کھڑے حضرت دیر یا تو مل مبارک اگلا یوسف کا پیار کھڑا ہے پر چرچ چلو پایا ہے تو یوسف انداز ہوئے محبت ہے, ہے درد نہیں بنے وہ بنے درد کی علاوہ جو دو درد پیدا ہوتا ہے یہ بیماری اے دا کوئی علاج منگے نہ منگے اور گل یہ مریض آ ہمیشہ ہی رہے وہ گلا گل ہے لیکن ہے بیماری پیڑ نشانیاں جس ویل درد آ چہرہ پیلا پہ بے خود ہو جاتا حرو ح ہو جانے آنے حالت چہر درگو چشمے اللہ حضرت ساڈا بریل بھی رچار فرماؤں گا کبھی تو نے گل دیا नहीं किया मैंने लगता अच उठिया जो ठंडा हौका फरिया ना मुड़ कले सड़े की हवा आई है मालूम हो या, दर्द जल आ कभी कले ज सड़े सड़ी हवा की मतलब आह आ सक्ति निकली कभी आठी निकली कभी आंसू निकल प سمجھ لگی عشق جنادی ہدیر बोलो जुदाई तो बनिया फिरा तो दर्द बन रगली गल अगली शायद नहीं बनती जो दर्द बनने दर्द के पीड़े हटाव वास्ते बंदा इलाज हो विसाल पैदा होता है जरा जुदा होया کا شوق اٹھ ہے تاکہ میری پیڑ ہٹ جائے تو شوق مسال اٹھا شو کے مثال کو شوق, شوق پیدا طلب تلب طلب تلب چاہیے رستہ تاکہ تلاش کر اس رستے پہ تر کے رستے پہ تر جائے پھر منزل ملتی ہے مثال مل دی شریف رب وہد لا شریف کی ہمیشہ مرف محبت بنا دی انسان کرد داستے جسم کی جم رو ہوئے بھی جس میں جائیے جس میں جا کے جدا ہو۔ oh, oh, oh. جسم نے جدا کیا بول جدا کیتا ہے, oh, oh, oh. ہے؟ oh, oh, oh, oh. تن ماجری تن اگر روح اس کو باہر ہوئے پھر رب سونے دی مارفت کے لطف نہیں آرف اتنے گفلت آ غفلتاں کر کے آئی کھانے پینے یہ بچہ جم دے درو لگ پہ یہ ہوں اپنے آپ ضرورت انج کھوب دنوں ادھرو غفلت ہو جاتی یہ تو فراک سے جئی ہوئی, جدائی ہوئی تن دری فراق جی ہوئی لیکن گل یہ بھی درد ہر ایک بندے ہوں سمجھو درد ہر بندے لیکن او جیلی نشانے میں لکھی ہوئی صرف دساو والا چاہیے آ آ ظاہر اس وقت ہو جس کو کہتے ہیں علم کی زبان میں بل ہوا اور بل پھر تو پتھر نہ لڑاؤ پتھر لیکن رگڑ نہیں دینی رگڑ لال ظاہر ہونی رگڑ لال ظاہر ہونی جد سونے اپنے روح نو چرد کا پھر مومن ہار پھر آ گیا جب کوئی رگلن والا لگ دے پھر حضرت پیار کا درد آپ بھی روای گدو بھی روا پھر اگل نہ روبیے جیسے مال گنا وہی مولا رومال فرما جارے علاج آرو پی کے سوچ پہ مشروی اپنی مشروبی تو شروع کیب مشہور ہوئی شروعات پر میرے बद चुदाई फाशिकायत रे सुनत बाप بانسری نو ایک گل بھی فرمند نے فراخ جی روکی توجہ کی جائی نی فرمند نے بانسری فری گئی درد کدو ظاہر کرتی ہے روکتی روکتی شینے چاہیے سرس کریں ادھر سراس نکل اس کوئی ایسا ہوا فر کے تھوک مارے پھر آپ مروبی جب آتی ہے جس بھی آئے کتنے سات سی نام شرح شرح اگ فراہ موری پھر میں دسا درد اپنے دشار کر کے مثال درد والے واسطے یہ سال رب وا شریف کی مارفت محبت کرد و جا گیا لیکن ہے چھپیا ہوا ہوں ایک دن دکھان مصیبت मोरी मोरी चाहिए दूसरा हजरत बिहार वर्गे दो मोहम्मद करीम पाठ वर्गा कई तर्क वाल चाहिए जिला निगम मुबारक भरवा के तर्क सुचे पुजारे بی اورصیصیفر کے گاڑی شہید موریا موریا موریا ہو گیا بدھ دب سکھا سی دب سکھا ہے یاد سب ہے مصیبت پہ ہے سینا سائی کی نظر اس سونے کے درد جو تیار جمین برباد نم کا رستہ چھ محنت کرے نصیب نہیں آنا سب ہرا شریف مارا تیروں سال تھلے دے کے چی تاکہ احمد پاک نبی دا پڑے سال شوق و سال تو شوق تلب اٹھے شوق کلب تو تلب پیدا ہوتا لبے رستہ نبی کا ٹوڑے گا جہرے سونے کو جا ہو جائے جو ہے؟ عجیب گلوجوشی وہ دا سبق عقل والے سبق یاد ہوگی اگلے والے نے جا دا سبق یاد ہوگا انشک والے دار سے لے کے سیکھے قتل بنے ہوں چھٹی بلکہ منگ دیں اس کالا یار کے بوہے تو چھٹی کبھی نہیں مانگ जे वेख रहे इतने मौलवी बन के गल बन जाकीर बन के गल बननी <laughs> है हो सकता मेरे नंगे मोटे कपड़े पा के फकीर बनना पर ले <laughs> بالکل والے رنگ نہیں بٹا کلی نہ النگر اقبال فرماتا ہے ایار ہے سو اوش بنا لکل ایار راگ نہیں بٹاش ہے میں اگلے دن گیا میں گل کی جنڈے کی کیا میں ہاتھ ساحب جنڈے کا رنگ کی ہونا عشق دا رنگ مینو تسی دس گا اس جنڈے دا رنگ میں دا کا اللہ عشق دا رنگ بے رنگ میں ہوگی رنگی رنگ mera dholan mai be rang rangit be rangida mera dholan mai o be rang rangit be rangida mera dholan mai neemte o de wasda o mera بے حد رم کفدار شریت جیسی توجہ ہے شریعت جیسی لیکن گل ہوئی ہے عقل ایار ہے بنا لیتی ہے عقل ایار ہے بنا لیتی ہے دل پیر کر کرد تعلیم عقل تیز دی تعلیم عقل تیل کر دی इश्क दिल पर जे में बंदे रहे इश्क रवे। नावे। ताता जे इजों चढ़ के इजराज ते अकल ते भी गलबात करे फिर पज़ूब ते कलंदर मजबूब कलंकर बन गया پڑھیا بھی ہوا بڑا اسکری اقلت ہے جو پڑھا سی سارے آشرم نے سب لکھیا پڑے گا بھولا میں گیت سجنی میں تم میں تمو قدر کر نبی کا علم فون کر کے تینوں پہ دشم کی قدر کر نبی کے سینے دا درد ترقی وہ ضروری نہیں میٹرو دکان میٹرو گدام میٹرو سٹور تھوڑے آتے جی جی سارے کر سارا سودا لے کے آ جائے بہتا تو گرے ہوئی ہے کسے جگہ تو سبزی لب لگی پہ کسے جگہ سے جا کے چلو را لو کے لاڈی بن جاتی تے سمجھ سن. سارا ہی ہے صاحب کرام تمج میں ٹوٹ سارا کچھ سودا کٹ آئے ک آلو ہے آشکل سردار سدیقی اکبر کی ایک گل سنام مدمی ہی تم لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ابو بکر دا مال جنہیں منتو فائدہ دیتا کسی نے مدر سی ایک پر روپ ہے ماں آدھا مالی اللہ لا کا یا رسول والے منہ میں جو لفل نکل دیکھ کے نکل دے ماں آنا و مالی اللہ لا کا یا رسول یا رسول میں اور میرا مال آپ کے لیے ہی تو ہے یہ لاک لام ہے ملکیت کا دوسرا مان بنے گا ہزور مال دینا مال، مال, مال. مالک مالک مالک اگو بکر دی جان دان مال, مال دالک مال بھی ہزور یہ گل کدھر کوئی جی وہ مالک ہے نام یہ مطلب یہ نکلے غلام مستفا نام, <laughs> <حق> نام رکھنا درست ہو گیا ابدل مستفا نام رکھنا درست ہو گیا سرکار <laughs> نے کوئی مول تھوڑا دیا خریدا جی؟ کیوں <laughs> <laughs> فرمایا ہے میں اور میرا مالی جلوم اس کار سر منہ سی گل نکلی سننی مذہب کیا کہ نبی نمجو ساری جان کا بھی مال ہے کہ سال کا بھی ہر ختم بال سرکے جدائی نہ نہی حفظ دی توہین نہ کری آلما کی بےتی نہ کری سردار کو دور نہ ہوئی مول دیا. تو فقیر کمال نے آخ مو کتاب آکیل کٹا बैठा किताब पढ़ के बैठा जे सारिया किताबा तिल वाली किताब पढ़ी बैठा है वजो नहीं भरवाई الندگ اقبال فرما داحب خود صاحب کتاب بن جائے جی پڑھیا میرے لگا تھوڑا جا تو بس پکیا لوگ شروع ہو گئے رباندرا کوئی حافل بڑھ کے ادھر کوئی دھوکا لگ ہے اپنے آپ روسرے پاسوں نبی وراثت لبی تازی حافظ لیکن ایک گل رنگ رکھی اس حافظ یا عالم پر نہ جانی جڑا درد والے کا دشمن بنا د دولت ہوتے بخشنا دولت بخشنا دشمن من بہتر لکھے گئے سلام کر جڑے کم از کم درد آ مخالف نہ بناؤ عشق والوں کا توجہ نہیں پائی لیکن جد آیا ناشق شوق سے درد والے جوں کھوبیا میں اخیر عمر تک نکلنے کو جو ہے سمجھ آئی کہ نہیں ہوں اس مذہب کے حق آئی بھی صداقت کیوں ہے سچا اخلطی سچی کیوں؟ دل دا سچا کیوں سچا تو یا خود دل والے ہوتے دل یا کسے دل والے بے ہو ہو سو بھی نہ موٹے پہنچ جائے گی میرے لگا کو کسی دل والے مگر الحمدللہ دل والے دل دل والے مگر چلنے والے سونے نبی سلسلے یہاں تو بعد نبی وراثت نہیں مل چکی آئے کتا سوڈا لگ جائے ہوگی لیکن سارا سودا اٹھے ایک بندہ جو میرا مطلب ہے سبزی سب نہ لوگ ٹماٹر نہ لال مرچ مسالہ وغیرہ لیا سبزی نہ یہ سارا کچھ ہے کہ وہی سبزیاں کر کے اس وجہ پہلو اللہ کے فقیر لوگ پڑھتے سن ہاتھ کسی بن جانا عالم بن جانا شریعت پڑھ پڑھن تو بعد امام غزالی ورگے بھی فرما علم پڑھ پڑھ سارے جگتے بہ گیا پر فرمایا دل سکون نہیں آیا اسلے آیا جس نے پکیر گڑ جا بیٹھا اسلے سرکچ عرصہ گزاریا ہے فرمایا کہ دل میرے نو اللہ مبارک مطالعہ نے مکمل مانس ہے راہ پایا میں جا کے تحقیق کی نبی کن سکی دلیل ابھی دلیل ہے کہ نبیا کو اللہ نبیان اللہ دے عشق تے درد دی وجہ لال نبیاں دے فیران کو تھان سے ہوتے ہیں کرامتا کرامتا میرے بہلی نے جلال پر جٹھی خیال جلال پورجہ کے بہلی نے انہاں میرے گل سنائی سڈے پنڈ پنڈے سات برا ستے آپس جدو رہے تو ہاتھوں لڑتے وہ دلتی مارتے دلتی انہوں نے کیا جی سارے دادا جی سن اللہ کے فقیر وہ جا رہے سن رستے جگ بی مائیلوتی انہیں بابے ہوا آن میرے گھر اولاد کوئی دے گا نہیں تو میں مہربانی نہیں بچے لے کے دے رب کو آپ موجود آپ فرمان رکھا یہ نہیں کر سات چوڑیاں فر کے نا میری گولی نکا ریت دیا گوڑی بن مائی نے چوڑی ریت گوڑی کوئی گولی کھا دو ستے چوڑیاں کھا گئی آ فرمانے لائی اچھا گوڑی کی سو بن گئے تو تیری کھول بالکل بنو گئی چار ساتھی گوڑی کی سو بنی گئی بی کھل گئی سات بال ہوئے ستے جی بابے نے گوڑی میں ایوار پہلے آخر مردئی چک مردئی چاک مشہور جلال پور جائے پی آخر پنڈ تو ستتے برا جیوی نے تھی ہو چلو جب لڑن گے بچے ہاتھ نہیں مار سکتے لتائی بدو بدی مار مو شریف چ نکلے لفظ کیوں ایج پورے ہو گئے کسی ہوسے دستے ہو سکتا ہوسے کوئی اتنی بی شریف لاری گولی بھی بچی جاتی چوکی وہ جیسے کرناب نو آخیا آخیا میری ایک آخیا محمد سے اچھا دینی میری میں فوک ماری محمد کامل نبی لبڑی جتوجری اکرم تو ہاں یہ ہاتھ ہے اللہ بندے کلم میری کال فروغ ہاتھ ہے اللہ ارے بندے بستا ہے ایک سوال پوچھا اپنے گھر سوال یار مسئلہ ہے رات میں تکلیف دن بے کو ہو رہنا ساری رات کے دی لگ جاتی ہے ستار شفقت سیم آج کل خطاب کر رہا ہے ارے بھائی گل میں بار بار وہی آکھاں گا نہ چیڑ مار گیا اگلے دن اکیل آخ کے کہہ دتا میں یار جی میں بولتا س کسی دیںڈے پچائی لکھو باقی سونے کون کسی نے رکھ سکتا کسی نے موہ دس رکھ سکتا وہ ہوگی اس کو ہو جائے بار لوگ ہیں سب نو جانے نار شخ نار سال